السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى آیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یکتل حکمت فقد اوتی خیر کثیرہ مقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر الله را سمع مقالتی فحفظها وضعاها واداها كما سمعها اسلام بھائیو عزیز اور دوستو ایک وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سیکھنے کے لیے آپ کی پیاری پیاری باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل جڑے ہوئے رہتے تھے ایک نئی اصطلاح میں کہہ لیں, لیں کہ چپکے رہتے تھے بالکل لگے رہتے تھے اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ کی ذمہ داری اس دین کے نشر و اشاعت کی ذمہ داری صحاب اکرام کو عطا کی اور ان کے ان کو یہ ذمہ داری دی جس ذمہ داری کو صحابہ اکرام نے بڑے اچھے انداز میں بڑی جافشانی کے ساتھ نبھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کیا دوسروں تک پہنچایا اور اس زمانے میں حدیثیں حاصل کرنے کے لیے حدیثیں سیکھنے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی بڑا سفر کرنا پڑتا تھا تابعین اور تباہ تابعین اور محدثین کے زمانے میں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے میں ایک ایک حدیث کے لیے لوگ لمبا لمبا سفر کیا کرتے تھے اس زمانے میں چھاپے خانے نہیں تھے لوگ جو ہے اتنی بڑی بڑی کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے کتابیں دستیاب نہیں تھی بڑی مشکل سے لوگ حدیثے حاصل کرتے تھے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرنٹنگ پریسز چھاپے خانے کتابیں تھوک کے انداز میں تیار کرتے چلے جا رہے ہیں کتابیں ہر جگہ دستیاب ہیں ہر جگہ کتابیں مل نہیں ہیں ہر جگہ حدیث کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی لیکن آج کمی کس کی کس بات کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے والوں کی کمی ہے کتابیں موجود ہیں حدیثیں موجود ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ ہمیں حدیث کی کتاب مل سکتی ہے حدیث کا علم مل سکتا ہے لیکن وہ شوق اور وہ جذبہ آج ہمارے ہاں نہیں پایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس آدمی کو تر تازہ رکھے جو میری کوئی حدیث سنے اس کو اپنے دل کے اندر محبود رکھے جیسا کہ جیسا کہ اس کو سنا ہے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما لے گا آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گلو گلمران کتاب کے کی یا بلوغ المران کتاب سے ایک نئے باب کا آغاز کیا جائے گا اور وہ باب ہے بابو و آداب قضاء الحاجہ قضاء حاجت کے آداب بیان کیے جائیں گے انسانی ضروریات جو ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے پوری کیا جائے کیا دعائیں پڑھی جائے کیا آداب ہوتے ہیں قضاء حاجت یعنی ضرورت سنجا کرنا پیشاب کرنا پخانہ کرنا اس کے کیا آداب ہیں اسلام ہمارا ایسا مذہب ہے اللہ اکبر کہ اس دین کی طرح سے دنیا کے اندر کوئی دین پایا ہی نہیں جاتا ایک ایک چیز اس دین نے سکھائی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے تانا دیا تانا مارا اور کہا کہ کیسا دین ہے جو پیشاب پاخانے کے آداب اور ان ساری چیزوں کو بتاتا ہے تو انہوں نے کہا ان کو جواب دیا کہ ہاں یہ ایسا ہی دین ہے جو چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو بتاتا ہے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم پیشاب پاخانے کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کریں نہ پیٹ کریں ساری چیزیں اس دن کے اندر موجود ہیں ایک چھوٹی سی چھینک کو لے لیجیے آپ اسلام نے سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمد للہ کہے چھینک کا جواب سننے والا اسے دعا دے رحم اللہ کہے پھر چھینکنے والا بھی اس کو دعا دے اور یہ دیکھ اللہ بالکم کہے آپ دنیا کی دنیا کی کے اندر موجود تمام مذہب اور دین کا جائزہ لیں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ چھینکنے کے بعد چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے کوئی سوری بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے آج قضاء حاجت کے آداب ہم سیکھیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ ہمارا یہ دین کتنا نرالا اور کتنا عظیم دین ہے جس نے زندگی کے سارے دستور اور زندگی, زندگی کی ساری ضروریات کو بتا دیا ہے پہلی حدیث ہے سنن نبی داود کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں عنا مال کے نبی اللہ تعالی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا وضع فاتمه। معلول। حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا آغاز ایک حدیث سے کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے جب ٹوائلیٹ میں جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو رکھ دیا کرتے تھے اتار دیا کرتے تھے انگوٹھی کے اتارنے کا سبب یا وجہ کسی کو معلوم ہے کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا لیکن یہ حدیث معلول ہے یعنی ضعیف لیکن اس کا معنی صحیح ہے معنی کیا صحیح ہے معنی صحیح یہ ہے کہ بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں حمام میں جاتے وقت آدمی کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ نہ لے جائے جس میں اللہ کا کلام اللہ کا نام لکھا ہوا ہو دینی باتیں لکھی ہوئی ہو خیال کریں جو آدمی جائے تو کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہ ہو جیسے کوئی کتاب کوئی مصحف کوئی دعا حسن مسلم یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو کچھ پیپر کوئی ایسا نہ ہو جس میں کچھ دعائیں لکھی ہوں دین کی باتیں لکھی ہوں کوشش کرے کہ اگر کوئی ایسی چیز آدمی کے جیب میں ہے تو اسے جو ہے باہر کہیں رکھ دے پھر اس کے بعد جائے اللہ کی کوئی ایسی مجبوری ہے اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جس کو آدمی باہر نہیں چھوڑ سکتا ہے مثال کے طور پر کسی کے کامے میں اس کا نام عبداللہ اللہ ہے تو اس کو باہر نہیں رکھ سکتا ہے یہ مجبوری کی صورت ہے تو اس صورت میں واللہ ورنہ تو باقی اور حالات میں دینی باتیں دینی قرآن کریم یا اسی طرح سے اللہ کا کلام دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ان ساری چیزوں کو لے کر کے ہم میں نہیں جانا چاہیے باہر ہی رکھ دینا چاہیے اگر کوئی ایسی چیز ہے خیال کرنا چاہیے یہ حدیث کا معنی اپنی جگہ پر درست ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان ساری جگہ پر اس طرح کی چیزوں سے دوسرے اور اس میں جو ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے کیوں اقدم شاعر اللہ کا من منتقل جو اللہ کے شاعر کو یا اللہ کی خرومات کو جو کیا کہتے تعظیم کرتا ہے اور قرآن کی آیات حدیثیں یہ سب تعظیم والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں ان کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے لہذا ان چیزوں کو لے کر کے حمام میں ٹوائلٹ میں نہیں جانا چاہیے اس حدیث کے اندر علت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی ایک راوی ہے ابن جریج وہ روایت کرتے ہیں کس سے زہری سے جبکہ امام زہری سے انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی اصل حدیث کیا ہے اصل حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت انگوٹھی بنوائی جس میں جو ہے کیا لکھوا لیا کیا لکھوایا محمد الرسول اللہ اللہ اوپر پھر رسول پھر نیچے محمد تو صاب اقرام نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہن لی انگوٹھی بنوا لی صاحب اکرام نے انگوٹھیاں پہن لی اللہ حکبر کتنی محبت کتنی اتباع کرنے والے تھے انہوں نے بھی انگوٹھی بنوا لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہے اس میں بھی جو ہے میرا, میرا میری اتباع کر رہے ہیں میں نے ضرورت کے تحت انگوٹھی بنوائی تھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے دنیا کے بادشاہوں کے پاس جو خطوط روانہ کر رہے ہیں جو بھیج رہے ہیں وہ لوگ جب تک انگو... یا کیا کہتے ہیں خطوں پر مہر نہ لگ... لگی ہوئی ہو وہ دنیا کے بادشاہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں یا اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے تحت انگوٹھی بنوائی تھی تو لوگوں نے بھی بنوا لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار دیا یہ ہے اصل حدیث لیکن اب کسی وجہ سے کسی سبب کی وجہ سے یہ حدیث اس طرح سے اس طرح سے اس طرح آ گئی لیکن حدیث کا معنی صحیح ہے صحافی حضر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں حدیث معلول ہے اس حدیث کے اندر ایک علت ہے علت یعنی کمزوری ہے جس کی وجہ وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے اس کے اندر دیکھیے حدیث کی کچھ یہ عربی زبان کی کچھ باتیں بھی اس میں لغوی تشریح بھی مختصر سی کر دی جائے جیسے اس میں ہے ایک لفظ ہے قالا مشہور لفظ ہے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ کالا قول قیلا مقولا و یہ سب کس سے ہے کہنے سے تعلق رکھتی ہے کل تو کل کل کہیے کل تو میں نے کہا کل ہم نے کہا تو یہ قال یا کولو جب آئے تو کہنے کے معنی میں آپ سمجھیں اس کو اسی طرح سے اس کے بعد ہے دخلا یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے دخلا معنی داخل ہوا دخلا رسول اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو دخلا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوئے داخلہ مسجد کی دعا داخلہ مسجد پڑھنا ہے ہمیں یعنی تہیت المسجد پڑھنا ہے آ? تو اس طرح سے یہ لفظ بھی مشہور ہے خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں اس میں ایک لفظ ہے وَبَعَ وَاو عَيْن وَبَعَ معنی کیا ہوتا ہے اتار دیا اور ایک وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گڑھنا یا گڑنا کوئی چیز اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوخ کر دینا جس سے کیا کہتے ہیں موضوع حدیث بھی اسی لفظ سے وضع سے موضوع کا لفظ بنا ہوا ہے خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے خاتم الانبیاء یعنی مہر کا کام کیا ہوتا ہے خاتم وہاں پر کیا ہے انبیاء کے آخری انبیاء کا اختتام آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو خاتم مانے کیا ہوتا ہے انگوٹھی اگلی حدیث رسم مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہی سے ہے یعنی پہلی اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہمیں بیت الخلا میں جاتے وقت احترام کس بات کا کرنا چاہیے کہ قرآن آیات یا دعائیں وغیرہ ہوں جیب میں ہوں تو ان کو باہر نکال دیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایک غلطی کبھی کبھی اور ہو جاتی کسی سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیت الخلا کے دروازے پر ٹوائلٹ کے دروازے پر بیت الخلا میں داخل ہونے والی دعا چپکا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں سٹیکر لگا دیتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے بسم اللہ اللہ بکمرن ایسا کر رہا درست ہے جی کیوں جی دروازہ جب کھولیں گے تو اندر کھلے گا ہاں اس لیے مناسب نہیں ہے حافظ کے سینے میں قرآن رہتا ہے جی دونوں میں مشابہت ہے جس طرح سے آپ موبائل کو کھولیں تو کہیں آپ کو قرآنی آیت نظر نہیں آئے گی ہاں جس طرح کے سینے میں ایک میموری ہے اس کا کوئی فرق نہیں ہے اس لیکن موبائل میں موبائل کے ٹون میں جو ہے قرآن آیات یا آدان وغیرہ نہ لگائیں کیونکہ اس سے اگر ہو سکتا ہے ہم میں آدمی ہو تو بجنے لگے گا تو اس سے توہیر ہوگی جی اگلی حدیث ہے عنہ اللہ تعالی عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل قال من الخبث اخرده اسے سارے لوگوں نے روایت کیا ہے تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث پائی جاتی ہے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں داخل ہوتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے انی اعوذ بکا من الخبث کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیص شیطانوں سے اور خبیص خبیصلوں سے کہہ لیجیے خبیص ہاں عورتوں سے اور مردوں سے شیطانوں سے اور شیطانی جو ہے جنیوں سے کہہ لیجیے آپ تو گویا کہ جب انسان ٹوائلٹ میں داخل ہوتا ہے تو چونکہ ٹوائلٹ گندی جگہ ہوتی ہے اور یہ خبیص شیاتی مرد عورت یا میل فی میل یہ گندی جگہوں پر رہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ ہم جب اس میں داخل ہوں تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کر لیں اللہ کی پناہ میں آ جائے اللہ کا نام لے لیں اس سے انسان محفوظ ہو جائے گا اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ شیاطین انسان کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں اگر کوئی دعا نہیں پڑتا ہے تو شیاتی انسان کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں لیکن جب دعا پڑھ لی جائے گی تو یہ شیاتی بھاگ جائیں گے آدمی ان کے شر سے محفوظ رہے گا ایک دوسری آد اس میں بسم اللہ کا لفظ بھی ہے اللہ کے نام کا ذکر ہے کہ جب آدمی کوئی آدمی بیت الخلاء میں جائے تو اللہ کا نام لے کر کے داخل ہو تو گویا کہ دعا پوری دعا کیا ہوئی بسم اللہ اللہ انی اعوذ بکا من الخبص الخبائد کرسچن المسلم وغیرہ دعا کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ دعا ایک چیز یہاں پر ذکر نہیں کیا اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیا وہ یہ کہ جب آدمی ہمام میں داخل ہو تو کون سا پاؤں داخل کرے بایا پاؤں لیفٹ پاؤں ہاں دیکھیے بچے بچے نے جواب دیا ماشاءاللہ ہاں بایا پاؤں داخل کرے ہاں جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں بیٹا لیفٹ کہتے ہیں <تصانًا> تو بایاں پاؤ داخل کرے اور جب باہر نکلے تو داخلہ پاؤ نکالے ہاں لیکن بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے آدمی دعا پڑھ لے لیکن اگر کوئی میدان میں کہیں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو وہاں کب کب دعا پڑھے ہاں یعنی کپڑا وغیرہ سمیٹنے سے پہلے ہی آدمی دعا پڑھ لے اس کے بعد اس میں وہی لفظ آیا داخلا الخلا یہاں لفظ ہے خلا جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں بیت الخلا خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے خالی جگہ کو خلا فضا کو بھی کیا کہتے ہیں خلا کہا جاتا ہے تو وہ جگہ چونکہ تنہائی کی جگہ ہوتی ہے خالی جگہ ہوتی ہے اس لیے اس کو خلا کہا جاتا ہے ویسے عام طور پر عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہے طرحائی میں دور میدان میں نکل جاتے تھے ہاں یہ بنے ہوئے ٹوائلٹ وغیرہ بہت کم تھے بہت کم تھے تھے ابھی یہ حدیث پیش کی جائے گی جس سے پتا چلے گا اس لیے ہمیں دعا کی پابندی کرنی چاہیے سارے لوگوں کو دعا یاد ہے کہ نہیں سارے لوگوں کو تو نہیں یاد ہوگی بہت کم لوگوں کو یہ دعا یاد ہوتی ہے اور یاد بھی ہوتی ہے تو صحیح یاد نہیں ہوتی یاد بھی ہوتی ہے تو کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے عربی زبان جو ہے زبان پر ہمارے عربی زبان چڑھتی ہی نہیں ہے انگلش ماشاء اللہ بالکل فراٹے سے بولیں گے انگلش کہ انگریز بھی فیل ہو جائے لیکن عربی بڑی دقت پیش آتی ہے حدیث کا ہم سابقہ کروایا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا امپی تھری ہے کیا کیوں اس لیے کہ حدیث کے الفاظ نہیں چل رہے ہیں زبان پہ بہرحال ہونا چاہیے ضرورت ہے اس کی ہاں لیکن چونکہ ہماری عادت نہیں ہے سیکھا نہیں ہم نے تو دعا پڑھیے ایک بار ہاں بسم اللہ بسم اللہ ان من مین الخوبوسی وبا ہاں ہے تا ہے تا چلی ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی اگلی روایت ہے متفقن علیہ اب یہاں پر آدمی استنجا کے لیے کیا استعمال کرے یعنی استنجا کس کو کہتے پانی کے استعمال کو استنجا کہا جاتا ہے جسے آدمی جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہاں بجائے خاص لفظ کے استعمال کرنے کے ایک عام مطلب جو ہے ایک جو ہے ادب والا احترام والا لفظ استعمال کرتا ہے یا پوشیدہ والا لفظ استعمال کرتا ہے کہ استنجا کرنے جا رہے ہیں یعنی پانی استعمال پانی استعمال کرنے جا رہے ہیں تو ان سب مالک رضی اللہ تعالی عل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں داخل ہوتے تھے یہاں مراد کیا ہے میدان یعنی جب آپ خلا میں جانا چاہتے تھے تو میں اور میرے جیسا ایک لڑکا کا حمال من معنی ہوتا ہے کیا اٹھانا حمالہ یحمل و مانے اٹھانا ہوتا ہے تو میں اور غلام معنی لڑکا وہ لڑکا جو بالغ نہ ہوا ہو اور بچہ تفل بھی نہ ہو آ? کوئی آٹھ دس سال کا لڑکا تو میں اور ایک لڑکا یہ پانی کا برتن اٹھاتے تھے اداوہ کہتے اصل میں اس برتن کو جو چمڑے کا بنا ہوتا ہے جسے آدمی وضو کے لیے استعمال کرتا ہے لوٹے ٹائپ لوٹا لوٹے کی طرح سے یا مک کی طرح سے لوٹے کی طرح سے تو اس کو میں اٹھاتا تھا پانی کا یہ برتن ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ زتن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھالا اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایسی لاٹھی رکھتے تھے جس کے نیچے والے سرے پہ ایک دھار دار چاقو کی طرح سے لگا ہوا ہوتا تھا جسے عربی میں آنازا کہتے ہیں اور اردو میں بھالا کہتے ہیں ہاں لاٹھی پہ نوکدار چیز جو لگی ہوتی ہے اس کو کھینچ کر کے ہیں ہاں کسی کو شکار کو یا اسی طرح سے لڑائی میں کام کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تو ہم لوگ یہ اٹھا کر کے جاتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے جہاں ضرورت پوری کرنے ہوتی تھی چلے جاتے تھے ہم لوگ واپس تھے اس بتانا مقصد ہے کہ فیصن جی بالما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ پانی سے استنجا کرتے پانی سے استنجا کرتے ابھی یہاں پر ہو سکتا ہے آگے کہیں پر بات آئے یہاں پر تو فوراً تو اس بات کا ذکر نہیں ہے کہیں بات آئے گی آگے ہے اس بات کا ذکر وہاں پر وہ بتائیں گے کہ پانی کے علاوہ پتھر یا ڈھیلے وغیرہ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یا موجودہ وقت میں ٹیشو وغیرہ کوئی ایسی چیز جس سے کیا کہتے ہیں نجاست کی صفائی ہو جائے اس کو استعمال کر سکتے ہیں نجاست کی صفائی کے لیے آگے وہاں پر بات بتائی جائے گی آپ لوگوں کو تو وہ یا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کا ذکر ہے کہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے اور پانی سے صفائی کیا کرتے تھے استنجا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی سے ہے استنجا یا ستنجی بلما پانی کے ذریعے سے اغلى روايه عن المغيره ابن المغيره ابن وعن المغيره تب المغيره تب المغيره, تبني المغيرة تبني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذل اليداه فم حتى تبار عني فقضى حاجته متفق عليه حضره مغيره ابن شعبه رضي الله تعالى عنه سي روايه هي بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا قال کالا لی رسول اللہ لی مجھ سے قال کے ساتھ جہاں بھی آتا ہے وہ لام کا لفظ آگے استعمال کیا جاتا ہے لگایا جاتا ہے ڈائریکٹ ہاں نہیں استعمال کیا جاتا تو قال کالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ذکر کیا یا کہا مجھے حکم دیا کہ کیا لے لو برتن لے لو خدل اداوا یعنی لوٹا لے لو نیا لوٹا استعمال کرتے ہیں نا یعنی پانی کا لوٹا لے لو ہمیں ضرورت ہے تو صاحب اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا لگے رہا کرتے تھے تو انہوں نے لوٹا لیا پم پلا کا اور لوٹا لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے حتّا تمارا عنی یہاں تک کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوشیدہ ہو گئے یہاں پر کیا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور چلے جایا کرتے تھے کہ لوگوں کی نظروں سے بالکل پوشیدہ ہو جاتے تھے تو قضاء حاجت کے لیے ضرورت پوری کرنے کے لیے آدمی کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے ایسی جگہ اگر میدان میں کہیں استعمال آدمی کیا کہتے ہیں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے قادہ حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو یا جا رہا ہے تو ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں پر لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہوں بے پردگی ہو سکتی ہو خاص کر کے اب دیکھیں اب آج کل فیشن کا زمانہ ہے لوگ لوگ جو ہے کمپنیوں میں اور مختلف جگہوں پر مختلف جگہوں پر لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ کھڑے ہو کر کے ٹوائلٹ بنایا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں گے بغل بغل بالکل آس پاس بنے ہوئے ہوتے ہیں کوئی پردہ نہیں ہوتا یا مختصر سا ہوتا ہے ہاں تو یہ سنت کے خلاف ہے بے ہاں پردگی نہیں ہونی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے پوشیدہ ہو جایا کرتے تھے حتہ توارا لفا چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ مجھ سے پوشیدہ ہو گئے توارا اعتبار معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا فقا حا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کی قدا قدئی معنی ہوتا ہے ضرورت پوری کرنا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اس لیے اس کے اندر بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی جہاں ضرورت پوری کرے وہاں پر قبردگی بہت حدیثی حرت اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتخلى الناس او مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے ایک ادب اور سکھایا جا رہا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لانت کرنے والی دو چیزوں سے بچو اصل میں لائن ملعون کے معنی میں ہے یعنی ان دو, دو چیزوں سے بچو جو لانت کا سبب بنتی ہے کیا وہ دو چیزیں ہیں یعنی پہلی چیز وہ ہے وہ شخص ہے جس کا عمل لانت کا سبب بنتا ہے جو کہ بیچ راستے میں عام راستے میں اپنی ضرورت پوری کرتا ہے یا کا مطلب کیا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے پشاپا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے ظاہر سی بات ہے جو بھی دیکھا گا وہی برا بھلا کہے گا ہاں راستے پر کوئی تو اس لیے یہ چیز لانت کا سبب اور ایک دوسرے دوسری وجہ یہ بھی ہے ایک تو بے پردگی جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا اور جب وہ ضرورت پوری کر کے جائے گا جب جب گندگی رہے گی تو وہاں پر بھی جو ہے وہاں پر بھی کیا ہوگا کہ وہاں پر آدمی گندگی دیکھ کر کے ہر آدمی ایسا کرنے والے کو برا بھلا کہے گا اس لیے جو ہے احتیاط کرنی چاہیے کے بیچ راستے میں یا راستے پہ جہاں لوگ چلتے پھرتے ہوں آتے جاتے ہوں ضرورت پوری نہیں کرنی چاہیے ہے نا چھوٹی ضرورت میں بڑی ضرورت بڑی ضرورت میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے چھوٹی ضرورت کے بارے میں بھی جو ہے آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسی جگہ جو بنے ہوئے ٹوائلٹ ہیں یا یہ کہ, آ, آ, کہیں میدان ہو تو وہاں جائے اور دوسری چیز آؤں یا یہ کہ کوئی شخص سے اپنی ضرورت پوری کرے سائے میں چاہے وہ پیڑ ہو یا کوئی دیوار کا اس طرح کا سایہ ہو جہاں لوگ بیٹھتے ہوں سایہ حاصل کرتے ہوں تو وہاں بھی اگر کوئی شخص سے پیڑ ہے سایہ دار درخت ہے لوگ جو ہے اس میں اس کے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں آرام حاصل کرتے ہیں اب کسی نے وہاں پر جو ہے گندگی پھیلا دی تو ہر آدمی جو ہے برا بنا کہے گا لعنت بھیجے گا کیسا آدمی ہے گالی دے گا وغیرہ وغیرہ کہے گا تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ روایت ہے اسی طرح سے اگلی روایت جو ہے اس میں اور دو تین چیزوں کا ذکر ہے وزاد ابود ان معاد امام ابوداؤد رحمتہ اللہ علیہ نے اسی روایت کو معاو بن جبل الدی اللہ تعالی انہوں سے روایت کیا لیکن اس میں کچھ الفاظ کی زیادتی ہے ایک تو کیا کہتے ہیں ولموارد کا لفظ ہے ولموارد کس کو کہتے ہیں مورد یا مورد اس کو کہتے ہیں جہاں لوگ وارد ہوتے ہیں یہ وارد ہونے کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اردو میں اس سے مراد کون سی جگہ ہے اس سے مراد ساحل ہے چاہے وہ دریا کا کنارا ہو یا سمندر کا ساحل ہو یا یہ کہ کوئی تالاب ہو جھیل ہو جہاں پر لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو پانی پینے کے لیے جاتے ہو نہانے کے لیے جاتے ہو ایسی جگہوں پر آدمی کو ضرورت اپنی پوری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیا الگ الفاظ ہیں ات المل الثلاثہ صحیح بخاری سن باؤت کے الفاظ ہیں ات الثلاثہ لانت کا سبب بننے والی تین چیزوں سے بچو ملائن ملالہ کی جمع ہے تین لانت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو کون سی تین چیزیں ہیں البراز یا البراز فی الموارد پانی کی جگہوں پر پانی کی جگہ سمراد بھائی ہاں پانی کے کنارے ضرورت پوری کرنے سے بچو پانی کا کوئی بھی کنارا ہو سمندر ہو دریا ہو تالاب ہو ساحل ہو جھیل ہو کوئی بھی جہاں آدمی جا کر کے ضرورت پوری کرتے ہو پانی یہ پانی حاصل کرتے ہو نہاتے ہو پانی پیتے ہو وقاریات طریق یا وقاریاتی طریقی لگا ہوا ہے یا بیچ راستے میں راستے میں چلنے پھرنے والے راستے میں جو ہے کوئی ایسا راستہ جس پر عام طور سے لوگ جاتے جاتے ہوں وہاں بھی ضرورت پوری کرنے سے بچو وقت بل اور سائے سے سائے میں ضرورت پوری کرنے سے بچو اسی طرح سے آگے اور روایت ہے یہ اس میں حدیث میں لکھا ہوا ہے ابن حفظر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ احمد کی روایت میں کیا ہے او نفٹ ما ان یعنی ایسی جگہ سے بچو جہاں سے لوگ جو کیا کہتے ہیں جو جہاں پانی جمع ہوتا ہے تو اس میں جو ہے موارد کے میں یہ لفظ بھی آ گیا جہاں پانی جمع ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بارش کے بارش میں جو ہے تالاب چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جو ہے پانی بھر جاتے ہیں تو ان جگہوں پر بھی آدمی ضرورت پوری نہ کرے ان دونوں کے روایتوں کے بارے میں حافظ ابن امنحظر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفیم آباف کہ ان دونوں کے اندر ذاف ہے کمزوری ہے لیکن شیخ البان رحمت اللہ علیہ نے سنن سورن بیداؤت کی روایت کو جس میں تین باتوں کا ذکر ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے مختلف طریق سے یہ حدیث روایت آئی ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں تو وہی ہیں جو پچھلی حدیث میں ہیں کہ بیچ راستہ یا اور سایہ تو دو حدیثیں تو پہلی موجود الموارد بھی سبند میں بات آنے والی ہے اور مختلف ترک سے مختلف سندوں سے آنے کی وجہ سے یہ روایت جو ہے حسن ہے تو باتیں صحیح ہیں ساری باتیں صحیح ہیں اسی طرح سے اخراج تبرانی ان نهی عن قضائل حاجت تحت الاشجار المثمرہ وظفت الان نهر الجاری من حدیث ابن عمر بسند ضعیف یہ بھی ضعیف سنت سے ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے و درست ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ضرورت پوری کرنے سے کہاں سائے کی بات تو ہو چکی پھلدار درفتوں کے لیے ہو سکتا ہے کوئی کیا کہتے ہیں کسی ایسے درخت کے نیچے آدمی ضرورت پوری کرے جو پھل دار نہیں, نہیں ہوتا ہے اس وہاں پر ضرورت پوری کرنے میں اتنی قباہت نہیں ہے جتنی کہ سائے کے ساتھ ساتھ پھل دار بھی درخت ہیں اور زیادہ لوگ اس کو گالی دیں گے کیونکہ سایہ حاصل کرنے کے لیے کم لوگ جائیں گے پھل حاصل کرنے والے لوگ زیادہ جائیں گے اس لیے جو ہے وہاں بھی آدمی کو اپنی ضرورت پوری نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح سے بہتی ہوئی نہر کے کنارے موارد میں وہ چیز آ چکی ہے تو یہ لفظ بھی پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے یہ ساری باتیں ہمیں یہ, یہ حدیثیں ہمیں ادب سکھاتی ہیں کہ ان جگہوں پر ان مقامات پر اپنی ضرورت پوری نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ دور چلے جایا کرتے تھے یا تو جو آج کل کے بنے ہوئے ٹوائلٹس ہیں ان کو استعمال کریں آدمی ایک بات اور ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں خاص کر کے مساجد کے زیر نگرانی جو سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے استعمال میں بھی جو ہے کافی احتیاط کرنی چاہیے اور صفائی ستھرائی کا قاعدے سے خیال رکھنا چاہیے ہاں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایسے ہی چلے جاتے ہیں بھائی یہاں پر الحمد انتظام ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرے تو پانی ڈال دے پانی ڈال دے تاکہ صفائی پوری اچھی طرح سے مکمل ہو جائے آدمی چھوٹا استنجا کرے تب بھی جو ہے پانی ڈال دے اتنا بہا دے کے بدبو ختم ہو جائے بڑا استنجا کرے آدمی تب بھی جو ہے کوئی چیز جو ہے گندگی باہر نہ رہے بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو پانی ڈال کر کے بہا دے بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جاتے ہوں گے تو برا محسوس کرتے ہوں گے برا محسوس کرتے ہوں گے سب کو چھوڑ کر کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام صفائی ستھرائی سکھاتا ہے اسلام نے کیوں منع کیا ان جگہوں کو آدمی استعمال نہ کرے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیونکہ ان جگہوں کو پاک صاف رکھنے جا بری رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ وقت زیادہ ہو گیا چلے بس کریں یہ اگلی روایت جو ہے ان کل پڑھیں گے صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد صابید مین اسی طرح کا کوئی سوال ہے جی جی دیکھیے تمام سائے اس میں شامل ہیں تمام سائے اس میں شامل ہو جائیں گے یعنی خاص کر کے وہ سائے وہ سائے جن کو لوگ بیٹھنے کے لیے ٹھہرنے کے لیے آرام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوں ان ساوں کو